उपाध्या में रामुमाई और हिदायत की चंद बातें हिदायत के चंद एक हैं हमारे लिए चंद रामुमा है इनका हम उस पर बात करेंगे सबसे पहले सूरज उपाध्या है क्या थी? ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نبول آل عالح نے جو آخری پیغام دنیا والوں کی ہدایت کے لیے بھیجا اس کی پہلی سورج ترتیب کے اعتبار سے ہونا ہے یہ پہلی چیز فاتیہ کہتے ہیں کسی چیز کے اوپننگ یعنی شروعات کو ابتدا کو بھی اللہ نقب العالمین نے اس کو ایک فریشتوں کو لے کر ان فرشتوں کو جو کبھی نہیں دنیا میں آئے تو ان کو لے کر زلح فادیہ کو جا تو زلح فادیہ کا نظول آسان طریقے سے نہیں ہوا جیسا ہمیشہ ہوا کرتا تھا ویسے نہیں ہوا کچھ نئے فرشتے جو کبھی نہیں آئے تھے زمین پر وہ لے کر آئے زلح فاریہ کو اس کا مطلب اس میں کچھ اہم پیغام ہے اللہ تعالی عالمی نے سورہ فاتحہ کو نماز میں لازمی طور سے پڑھنے کا حکومت دیا اور رات سے سترہ رقط نمازیں ہوتی ہے فرض کم سے کم ان میں اللہ رسل عالمی نے ہر ایک رقط سے پڑھنے کا لازمی طور سے حکومت دیا سوال یہ ہے کہ قرآن میں 114 سو سورتیں इसी एक सूर्य को नमाज में लाखी तौर से पढ़ने का हुक्म क्यों दिया इन शह जब हम माना समझेंगे तो जवाब भी समझ में आ जाएगा कि अल्लाह ने भी पढ़ने का हुक्म दिया सबसे पहले हम इस सूर्य का माना اس کے بعد اس کے اندر جو رہنمایاں ہے وہ پھر ان ہدایت کی چند باتیں چند اصول آپ کے سامنے رکھیں اللہ رب العالمین نے اس کو کیا لفظ الحمد سے کہا تمام جن کی تعریفات اس اللہ کے لیے ہے جو پورے جہان کر نہیں کیا ہم ہیں اردو میں حمد بھی کہا جاتا ہے اور ایک چیز مدح بھی ہوتی ہے کسی کی مدد کرنا اللہ نے اپنے لیے مدد کا لفظ استعمال نہیں کیا حمد کا لفظ استعمال کیا کیوں کیونکہ مدن تاریخ کو جو ہوتی ہے جس کو ہم مدن کہتے ہیں بغیر محبت کے بھی ہوتی ہے لیکن حمد کبھی بھی بغیر محبت کے نہیں ہوتی تاریخ جب کبھی حمد ہوگی تو جس کی ہم حمد بیان کر رہے ہیں اس کی ہم دل سے محبت کر رہے ہوں گے تبھی ہم اس کی حمد بیان کریں گے اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے لیے حمد کا لفظ استعمال کیا کہاں پوری دنیا اللہ رب العالمین عالمین کی تعریف کرتی محبت کے ساتھ اسی لیے جب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی مصیبت سے ہوتا ہے شانی میں ہوتا ہے تو کس کو پکارتا ہے عمر والے کو پکارتا ہے کوئی ان سے نفرت نہیں کرتا کوئی ان سے بہت عداوت نہیں رکھتا کیوں کیونکہ رب وہ ہے جس سے ہر کوئی جو ان کی عبادت میں محدانیت اختیار کرتا ہے ایک کرتا ہے عبادت میں یا ان کی عبادت میں کوئی شریف کرتا عبادت کے لائق ہے کیونکہ لفظ اصلاح ارام سے بنا ہے اور علاج کروانا معمول کیوں ہوتا ہے اجلاح وہ ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے تو تعریف کس کی ہونی چاہیے محبت کے ساتھ تعریف کس کی ہوگی وہ جو عبادت کے لائق ہے وہ جو عبادت کے لائق نہیں ہے اس کی تعریف محبت کے ساتھ نہیں کر سکتے اسی لیے خبردار ہو جائے کہ اللہ رب العالمین صرف خوشی کی تعریف اور تمام نے کی تعریفات صرف خوشی کے لیے محبت کے ساتھ اس کے تعریف ہوتی ہے پھر کہا اللہ کون ہے کہا اللہ وہ رب العالمین تمام جہانوں اور رب کہتے ہیں وہ جس کو ملکی ہے تو مالک ہو وہ جو خالق ہو وہ جو کائنات کو اور تمام مخلوقات کو چلانے والا اور دیکھ بھال کرنے والا اس کو کہتے ہیں رف کہا کہ رب العالمین پورے جہان کا رب ہے مطلب یہ یہ مومنوں کے ساتھ خاص ہے یہ ہر کسی کو نہیں ملے گی یہ خاص سم کی رحمت ہے اللہ عالمین نے سرمایہ اللہ مومنوں کے ساتھ رحیم ہے تو رحیم یہ والی رحمت ایک خاص سجم کی رحمت ہے جو مومنوں کو ملے گی ہر کسی کو نہیں ملے گی تو مومنوں کو دو رحمتیں ملیں گی ایک جو عام رحمت ہے ہر کسی کو ملتی ہے ایک جو خاص رحمت ہے اس کے ایمان کی وجہ سے اللہ رسول طور پہ اس کو دیتا ہے لیکن یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ خصوصی رحمت ملے گی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا پھر اس کے بعد اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جنہوں نے کلمہ پڑھا پھر اس کے بعد یہ کہا کہ ہم اب نہ تیری ذات میں کسی کو شریک کریں گے نہ ہی تیری صفات میں کسی کو شریک کر دیں گے اب ہماری پیشانی اگر جھکے گی تو صرف اور صرف تیرے سامنے جھکے گی غیروں کے سامنے نہیں جھکے گی یہ بولو گے ہم اگر مانگیں گے صرف خود سے تیرے علاوہ کسی سے نہیں مانگیں گے یہ بولو گے جن کو یہ رحمت ملے گی خاص چیز لینے کے لیے کوئی خاص کام کرنا پڑتا ہے ورنہ عام لوگوں میں شامل ہو کے اور عام لوگوں کی کوئی ویلو نہیں ہوتی پھر اللہ رب اللہ نے کہا ماں ادھی کی ہے امید اللہ کون ہے اور اب غور کریں گے تو میرا جو یہ درس ہے یہ پچھلے درس سے ریلیٹڈ ہے متعلق ہے لیکن اس میں انسان لفظ نہیں پاتے آئیں گے کہ مالک یہ وہ دین اللہ وہ ہے جو بدلے کے دن کا مالک ہے قیامت کے دن کا مالک ہے سوال پیدا ہوتا ہے کیا اللہ آج مالک نہیں ہے دنیا کا مالک نہیں ہے اللہ آج بھی تو مالک ہے لیکن یہاں پر کہا کہ قیامت کے دن کا مالک ہے کوئی سوال کر سکتا ہے کہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ دنیا کا اور آمرت کا دونوں دو نے کا مالی ہے اللہ نے خاص کیوں کیا کیونکہ آج کچھ نادان اور ناسمجھ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کے سامنے تکبر کیا تو یہ دعویٰ کیا کہ ہم بھی بادشاہ ہیں ملکیت ہمارے پاس بھی ہے कुछ लोगों ने मालिक होने का इजावा किया कुछ लोगों को ہی آ کر کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تم ہی مدد مانگتے فرمایا تھا حضرت محاز کو کہ اے مان میں تج سے محبت کرتا محبت سے میں تم کو وصیت کرتا محبت کون کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر محبت میں ایک وصیت کر رہے تھے مطلب بہت اہم چیز ہو کہاں کہ سنو میری وسیعت ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ کہنا کبھی مت سوچنا اللہ عموماً کہ اے اللہ تو میری مدد کر کہ میں تیرا ذکر کروں میں تیرا شکر کر سکوں اور بہتر طریقے سے تیری عبادت کر سکوں عبادت کیا پھر مدد طلب کیا جیسے یہاں ذکر کیا پہلے عبادت کو پھر مدد کو مدد طلب کیا تو کیا کہا کہ ایسا ذکر پر بھی میری مدد کر کے میں تجھ کو یاد رکھتا ہوں اور میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کیوں کیونکہ اللہ کو یہ توفیف دینا کہ وہ اللہ کی عبادت کر سکے یہ اللہ کا انعام ہے بلکہ انسانوں کے لیے اس کی پوری حیات میں اس سے بہتر کوئی انعام نہیں ہو سکتا کہ اللہ ان کو اپنی عبادت کی توفیق دے تو اب شکر تو بندہ تھا نا اسی نام پر اس نعمت پر لیکن شکر ہم خود سے نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ ہم توفیق آپ نہ دے اور مدد کریں تو پھر ہم نے مدد طلب کی کہ اللہ شکر کے لیے بھی مدد کر کہ تیرا شکر ادا کر سکے بغیر تیری توفیق کے ہم کچھ نہیں کر سکتے تو وہ بھی مانگ رہا اور کہا وہ اپنی عبادتیں بہتر طریقے سے تیری عبادت کرے یہ نہیں کہا وقت طرف یہ عبادت کہ تیری زیادہ سے زیادہ عبادت کرے لوگ سہنے دیتے ہیں کہ ہم لوگ زیادہ سننے نہیں پڑتے اللہ کے یہاں زیادتی مصروف نہیں وہی اچھی ہو گئی جس کو اللہ نے اچھا کہا جس کو اس کے رسول اچھا کو سیدھے راستے کی رہنمائی کر ہدایت اس راستے کو کہتے ہیں عربی میں راستے کے لیے فراج بھی استعمال ہوتا ہے سبیل بھی استعمال ہوتا ہے لیکن اللہ نے قرآن रास्ते को بھی اپنے راستے کو بھی نہیں کہا सिवाय एक जगह के जहां पर उसकी नस्बत अपनी तरफ की शराब किसको कहते हैं शराब कहते हैं वो रास्ता जो बराबर होता है जिसमें कोई कजी नहीं होती है जड़ाफन नहीं होता ऐसे वैसे ऐसे वैसे हरा रास्ता उसकी चराब नहीं कहते है। सीधा रास्ता उसको शराब कहते اللہ کا راستہ سیدھا ہے مسلق سنت پہ اے لکھ چلا جا بے گھر جنت الفردوش کو سیدھی گئی ہے یہ طرح کہ اے سنت سی رات پہ چلنے والے اس راستے کو اختیار کر کے نکل جاؤ یہ راستہ سیدھا تم کو جنت پہ لے جائے گا یہ راستہ کہیں اور نہیں پڑتا پھر آپ اس راستے کو کہتے ہیں نبی اکمل صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کے بارے میں فرمایا تھا کہ میں نے تم کو ایک ایسے راستے پر چھوڑا ہے جو بالکل روشن ہے واقع یہاں بھی روشنی ہے باہر بھی روشنی ہے لیکن اس کی روشنی دن میں جو روشنی ہوتی, ہوتی ہے وہ اس سے فرق ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ راستہ جو روشن ہے لئی روحان کا نہاری اس کی راستے بھی اس کی دن کی طرح چمکدار ہیں اتنا واضح اتنا واضح کہ اس میں کوئی بھی چیز کڑی والی گرافت اس میں نہیں سیدھا راستہ ہے روشن ہے واضح اس میں گمراہی والی کوئی چیز نہیں اللہ عالکھ اب اس راستے سے گمراہ وہی ہوگا جب تو ہلاکت میں جانا تو الحمدللہ اللہ کی راہ اب بھی ہے آسان کے یہاں سب قائم ہیں اللہ کے بندوں نے لیکن اسلام میں کلر چھوڑ دیا تو راستہ واضح ہے ہم نے چھوڑا ہے انع ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے اللہ نے جواب دیا نشا میں کہا منت نبی کی صدیقیم وہ شہدای و تاریخین یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے نبیوں میں سے صدیقوں میں سے شہدا میں سے صارقین میں سے ان کا راستہ ہے اللہ تارقین جن پر سونے جن کے راستے کو پر اپنا انعام کیا ہے غیر المخوب یعنی بلکوال ان کے راستے سے بچانا جن پر تیرا رزن ہوا اور جو برا ہو گیا یہ اختصار کے ساتھ سورت الفاتحہ کی کا ترجمہ اور اس کی مختصر چلتی ہے اس سے چند ایک دروز سبق رہنمایہ اور چند ایک ہدایت کی باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا مختصر کر کے نمبر ایک اس صور سے ہم کو یہ دس ملا کہ سب سے اہم چیز جس کے لیے اللہ رسول العالمین نے ہم لوگوں کو پیدا کیا ہے وہ اللہ کی توحین ہے اللہ کی توحید کو قائم کرنے کے لیے اللہ رسول العالمین نے ہمیں دنیا میں بھیجا اسی لیے جب اللہ رسول العالمین نے آغاز دیا تو کہا کہ تاریخ تمام کی صرف اس کے لیے ہوگی جو تمام جہانوں کا اور یہ اور کوئی نہیں سوائے رکھا یہ توحید رہتا ہے اس کا مطلب کہ ہم اپنی زندگی اس کا ہر ایک کام صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی توحید کو سمجھ لے اس پر عمل کرنے میں سنیں اللہ نے دن اور رات میں سترہ وقت سترہ میں پانچ وقت کی نمازوں میں ہر رقت میں اس سورج کو فرق کر کے یہ بتایا کہ جس طرح تمام نمازوں کی ہر رقت میں لازمی طور سے اس کو پڑھتے ہو اسی طرح اپنی زندگی کا ہر ایک شام ہر ایک لمحہ اس صورح کے مطابق عمل کرنے اللہ کی توحید کو سمجھنے اس کے مطابق زندگی گزارنے میں گزارنے نمبر دو کو یہ سبق ملا ایک اور اہم درد یہ ہے کہ عبادت اس کی بنیاد تین چیزوں پر خوف محبت امید محبت کہاں سے ہم جب رب العالمین کی تعریف کرتے ہیں حمد بیان کرتے ہیں تو میں نے بتایا کہ حمد بغیر محبت کے نہیں ہو اگر محبت سے خالی ہو تو مد ہے وہ حمد نہیں ہو تو اللہ کی تعریف کرنا یہ عبادت ہے اور اللہ کی عبادت بغیر محبت کے نہیں ہو سکتی ہے کیا آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی اللہ کو متجا کرتا ہے اور اسے محبت نہیں کرتا ہے عبادت محبت سے خالی نہیں ہو سکتی ہے محبت جب تک عبادت کے اندر شامل نہیں ہوگی عبادت کوئی نہیں سکتی دوسری چیز خوف عبادت ہم اللہ کی محبت کے ساتھ اللہ کی خوف سے اللہ کے خوف سے کریں گے اللہ نے خوف کیوں کھانا ہے جب ہم یہ سنتے ہیں کہ اللہ پورے جہان کا رب ہے It's God's government. چل ایک اصول بیان کیا ہدایت کے لیے سب سے پہلے اللہ عالمین نے ہدایت کے لیے اصول یہ بیان کیا کہ ہدایت مانگی جاتی ہے ہدایت چل کے نہیں آتی تو سکھایا کہ دن اور رات میں پانچ نمازوں میں سترہ بار ہدایت طلب ان اے اللہ کو چیزیں راشد کی ہدایت دی مطلب ہدایت مانگنی ہے اور ہمارا معاملہ معلوم ہے کیا ہوا جو چیز مان کر کر ہم گھر بیٹھ کر یہ تو لگے کہ چل کر آئے گی ہمارے پاس اور جو بغیر مانگے اللہ نے دینے کا وعدہ کیا تھا اس کے لیے ہم نے راہوں کا چکر لگایا دوسروں کے دروازوں پر در... دروازے کھٹایا کہ ہم کو رزق اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم دیں گے ہم نے کہا کہ ہم اللہ کے وعدے پر یقین نہیں رکھتے تو دوسروں کے سامنے گئے کوششیں کی دوڑ باغ کی اس کے لیے ہدایت بغیر مانگے نہیں ملتی ہم نے اس کے لیے کوئی کوشش کی یہ پہلا اصول ہے کہ ہدایت مانگنی پڑے گی الساب سے چل کر نہیں آئے گی ہدایت آپ کے گھر ولدینا جا دینا لڑ دیا بولنا کہ سنو ہم حید تو دوسری بات یہ کہ ہدایت پر تکبر نہیں کرنا چاہیے دوسروں کو حکاس کی نگاہ کر نہیں لینی چاہیے نمبر پانچ وقتوں میں سترہ رگست میں ایک سورا فرق کیا جس نے صرف اور صرف ہدایت کی کلر کی اور ہدایت کی کون سی چیز کی ہدایت پہن دی نام رویہ کرنا چاہیے تو چند ایک میں نے حصول بیاں کیا کئی ایک حصول ہیں اس نے اچھا تو پھر بیان کیا جائے گا چند ایک اور باتیں ہیں جو منافق سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس آ... سورہ میں اللہ رب العالمین نے لوگوں کو تین قسموں میں بانٹا اس سے پہلے اللہ ربد العالمین نے لوگوں کو دو قسموں میں بانٹا نمبر ایک وہ جن پر اللہ ربد العالمین کا انعام نازل ہوا یعنی ہدایت والے لوگ یہ ایک نمبر میں آ گئے نمبر دو جو لوگ ہدایت سے نکل گئے گمراہ ہو ہدایت پر کون ہو سکتے ہیں اللہ رب اللہ عالین نے ان کی پہچان بتائی کہا ہدایت پر وہ ہوں گے اللہ الحمد علیہ جن پر ت نے اپنا انعام کیا اور انعام ان لوگوں پر ہوتا ہے انعام ان لوگوں پر ہوتا ہے جو نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلتے ہیں دوسرے قسم کے لوگ پہنچتے ہیں دوسرے قسم کے لوگ وہ لوگ ہیں جو البراہی کا دو بنیادی سبب ہوتا ہے کو میں ستر بار پڑھنے نے کا حکم دیا اور گمرائی کے اخبار سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس کو نازل دیا کا نجات کا بچا یا ان لوگوں کے راستے سے بچا جو لوگ گمراہ ہو گئے یعنی ہم اس میں کتنی عظیم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو ہدایت پر رکھتے گمراہی سے نہیں بچا اس کی گمراہی سے جو علمانے کے بعد گمراہ ہوئے اور اس کی گمراہی سے جو علم کے بیدر گمراہ اب بتائیے ایک آدمی جو اللہ سے ہدایت مانگے گا گمراہی سے پناہ مانگے گا کیا ایسا سب گمراہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں پھر ہمارے اندر گمراہی کیوں ہے ترمی کے حقیقت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے جب دعا کرو تو یقین کے ساتھ حاضر دلی کے ساتھ کیونکہ اللہ رابل دل سے دعا کو نہیں چھوتا ہم نے سورہ فازیا کی تلاوت کی کبھی اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے کسی عالم کے پاس نہیں بیٹھے کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ نے اس کو ہر نماز میں فرض کیوں کیا اللہ اس نے اس سے کیا کہنا چاہا ہم جب اللہ سے رافیل دل کے ساتھ اس کو پڑھیں گے یہ دعا کریں گے اللہ کیسے ہم کو ہدایت دے گا اللہ رافیل دل سے دعا کو نہیں سن اسی لیے ہم نے پڑھا اللہ نے ہدایت نہیں اور آخری بات کہہ کے اپنی بات اکشار کا ختم کرنا چاہوں گا کہ اس سورہ کے اندر کہ دو اہم مرض سے علاج ہے ایک ریاکاری کا اور دوسرا تکبر کا یہ دو مرض ہے عام طور سے انسان کو لاحق ہوتا ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس میں عادل بھی شامل ہے عوام بھی شامل ہے اور خاص کر ریا کا برد ہے اس میں تو سبھی ہی شامل ہیں ہم تقریر کرتے ہیں خواہش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کی بھیڑ جمع ہو اور لوگ کہیں کہ مولانا صاحب نے بہت اچھا بولا کیا انداز ہے مولانا کا کیا بولتے ہیں ریاکاری ہم نے مران کی تلاوت مولانا صاحب کتنا اچھا پڑھتے ہیں دل ہل گیا دل ٹہل گیا یہ خواہش دل میں سمعہ اس سورح میں اللہ رب العالمین نے اس سے نجات اس سے علاج بتایا اسی لیے اس سورج کو سورج میں شیفہ بھی کہا جاتا ہے اللہ رب العالمین نے کہاں اس سے علاج بتایا سوال اصل یہ جواب ہے اللہ نے کہا ایسا ای ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کتنا ہی مدد طرف کرتے ہیں جب ہم نے کہا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یعنی عبادت میں مرضی کس کی چاہتے ہیں رضامندی کس کی تیری تیرے علاوہ کسی کی, کس کی نہیں تیرے علاوہ کسی کو خوش کرنا ہم نہیں چاہتے ہیں میری جتنی بھی عبادات ہے دعا قربانی زب نمان تلاوت تمام کی ایسا صحیح ہو ہے دنیا والوں کے جو کچھ بھی نہیں دیا کے سے اگر ہم اس کو سمجھ کر پڑیں گے ان شاء اللہ ان چند دن نہیں گزرے گا ہمارا دل ریاکاری کے بات ہو جائے گا اور تکر سے علاج پیا اس سے مدد کرف کر گئے اں تکپور سے الاجت. تکپور ایک انسان کب کرتا ہے آدمی تکبر تب کرتا ہے جب یہ سمجھتا ہے کہ ہم کو اس کی حاجت اور ضرورت نہیں ہم آپ کے اوپر تکبر کب کریں گے بڑائی کب جتائیں گے بڑا منا منا کب دکھائیں گے جب ہم کو آپ کی کوئی حاجت نہیں ہوگی تب ہم کریں گے جس کے سامنے آدمی محتاج ہوتا ہے اس سے नहीं نہیں کرتا ہے रहता है رہتا ہے اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ہم سب پوری دنیا اور دنیا کی تمام مخلوق اللہ کی محتاج ہے ایک ایک سانس لینے کے لیے اور چھوڑنے کی اگر اللہ چھوڑ دے پل بھر کے لیے سانس اندر جائے تو باہر نہیں نکل سکتی ہم محتاج ہیں اللہ کے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ ہماری محتاجی سب دور کرے گا جب ہم اللہ کے ساتھ اللہ کی کوئی ماحیت اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور بندوں پر تکبر اللہ نے حرام کیا ہے تکبر کرنا گناہ ہے معصیت ہے اگر ہم تکبر کریں گے اللہ کی معاشیت ہوگی اور جب اللہ کی معاشیت ہوگی تو اللہ ہماری حاضر کو کیسے مکمل کرے گا جب ہم اس کو اپنے دل میں رکھیں گے ہم پھر کسی پر تکبر نہیں کریں گے کسی کو حسارت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے اور معذرت کے ساتھ ایک بات اور کہہ دیتا ہوں ضروری ہے ہدایت یہ اللہ کی نعمت ہے میں نے کہا بعض لوگوں کو اللہ رب العالمین ہدایت زیادہ دیتا ہے تو علم کی راہ میں لگاتا ہے اور ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور جتنا بھی شکریہ ادا کرے کم ہے کہ اللہ سب سے پہلے اس کا شکر ہے پھر ہمارے والدین کو اللہ جزائد جنہوں نے ہمیں اطلاع پہ لگایا کہ اس نے ہدایت دی تو ہم کو ہدایت کے اطلاق میں لگایا آج کل عالموں کے اندر ایک بیماری ہے کہ جب علم آ جاتا ہے تو ساتھ ساتھ تکبر بھی آتا ہے ہم نے سنا تھا بچپن میں کہ جس درخت میں جتنا زیادہ پھل ہوتا ہے وہ درخت اتنا جھکا ہوتا ہے علم ایک پھل ہے ہمارے اندر جتنا زیادہ ہوگا ہم اتنا جھکے ہوئے ہوں گے اتنی زیادہ سوانوں آئے لیکن نہیں بعض لوگوں کو علم جہانت دکھاتا ہے بعض لوگوں کو اس طرح ت نے آج ہمیں توفیق دی ہے کہ تیرے دین کے لیے کچھ وقت نکال کر لوگوں کو سمجھاؤں ہم سب سے پہلے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ نے ہمیں اس کی توفیق دی اور ہم مانتے ہیں کہ ایسا ہمیشہ اس کی توفیق دیتا ہے ایسا ہمیں تکبل ریاکاری غرور گمن اور دل کی ان بیماریوں سے بچانا جو بیماریاں جب دل کو لگ جاتی ہیں تو پھر انسان گمراہ ہو جاتا ہے پھر انسان اللہ کی رات سے پھٹک جاتا ہے اے اللہ ہم ہر ایک سانس کے لیے ہر ایک لمحہ تیرے محتاج ہے ایک قدم اٹھانے کے لیے تیرے محتاج ہے ایک ایک پل تیرے محتاج ہے اللہ ہمیں ابھی سے لے کر مرتے دم تک اس ہدایت کی راہ پر دمدرد, قائم دن رکھ کائم رکھ بان دے اس ہدایت کی راہ پر دے ہمارا انجام ان لوگوں کے ساتھ کر جن بسوں نے اپنا انعام کیا ہے آمین آمی وابی والسلام علیکم و اللہ وبرکہ